ولا يووده حفظهما وهو العلي العصيم وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله امر الله لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم فبشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین ان مجالس میں اقسام شرک کا بیان جس ترتیب سے ہو رہا ہے اس میں ہم شرف فضات کی بحث ختم کر چکے ہیں گزشتہ نشست میں خیال یہ تھا کہ شرک کی دوسری قسم یعنی فی صفات کا بھی بیان شروع ہو جائے گا لہذا اس نشست کے آغاز میں بھی میں نے انہیں آیات کی تلاوت کی تھی جن کی آج تلاوت کی ہے لیکن کل ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے اب بغیر کسی تمہید کے اس لیے کہ وقت کم ہے اور ارادہ یہی ہے کہ اب دو نشستوں میں اس بیان کی تکمیل کر لی جائے لہذا پچھلی کسی بات کا اعادہ کیے بغیر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں شف الصفات یعنی اللہ تعالی کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے کسی صفت میں مشابہ کر دینا ہم پلہ قرار دے دینا برابر کر دینا یہ شرف صفات ہے جیسا کہ میں نے تمہیدی جو امور تھے ان کے ذمن میں ارض کیا تھا کہ شرف صفات کا معاملہ ذرا باریک قسم کا ہے دقیق علمی معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں مغالطے کا امکان بہت کافی ہے غیر شعوری طور پر بھی انسان اگر چند بنیادی حقائق کو مستحضر نہ رکھے پیش نظر نہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ارادے اور شعور کے اس کا قدم شرک صفات کے دائرے میں داخل ہو جائے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری یہ زبان کی تنگ دامانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بھی ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو مخلوقات کی صفات کے طور پر مستعمل ہیں مثلا ہم بھی موجود ہیں یہ کائنات بھی موجود ہے اللہ بھی موجود ہیں اب گویا کہ صفت وجود مشترک ہے اللہ اور مخلوقات کے بابین مخلوقات میں بھی علم ہے انسان بھی صاحب علم ہے انسانوں میں علامہ بھی ہوتے ہیں اور علامہ جو ہے یہ انتہائی مبالغے کا سیدھا ہے ایک تو فعال کے بدن پر علام مزید اس میں اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تا کا اضافہ علامہ بہت بڑا عالم اب اللہ کو بھی ہم علیم کہتے ہیں عالم کہتے ہیں علام کہتے ہیں یہ تمام الفاظ مشترک ہیں قدرت اختیار ارادہ یہ تمام الفاظ مشترک ہیں حیات سمع بسر یہ تمام صفات جو ہیں یہ الفاظ مشترک ہیں اللہ کے لئے بھی استعمال ہوں گے اور مخلوقات کے لیے بھی اب اگر یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ جب ان میں سے کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اس مفہوم میں کہ جب ان صفات کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی پر ہو اور جبکہ یہی الفاظ یہی صفات اللہ کے لیے استعمال کی جاتی اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو لفظی اشتراک کی بنا پر بہت سا خلط مبحث ہو سکتا ہے بہت سے مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان شک میں ملوث ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں جو بنیادی امتیازی امور ہیں انہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ تین امور ہیں پہلی بات یہ کہ جس طرح اللہ تعالی کا وجود ذاتی ہے کسی اور نے اسے عطا نہیں کیا ہے وہ خود قائم ہے خود بخود موجود ہے اسی طرح اس کی جملہ صفات بھی ذاتی ہیں کسی اور کی عطا کردہ نہیں اس کے مقابلے میں جملہ مخلوقات کیسے باشد ہوں وہ حیوانات ہو انسانات ہو وہ چاہے فرشتے ہو امبیا ہو رسول ہو کیسے باشد سب کی صفات عطائی ہیں ذاتی نہیں کسی کے پاس اپنی کوئی صفت نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ ہے ہندی کا بڑا پیارا دوہا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے اس کا دوسرا مشرا جو ہے کہ تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے وہ یہ وہی بات ہے کہ جو فارسی میں کہی گئی ہے. یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے وہ مخلوقات میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں نہ وجود ان کا ذاتی ہے متکلین کہتے ہیں وجود خانہ زاد نہیں ہے عطائی ہے نہ ہی کوئی صفت داتی ہے سب اللہ کی عطا کرتا دوسری بات اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور باقی رہنے والی ہے کل لومن علیہ فان و اب کا وجہ ہو رب اس کے مقابلے میں کل موجودات حادث ہیں ہمیشہ سے نہیں تھے ایک وقت معیل پر ان کا وجود ہوا اور وہ سب کے سب فانی ہیں بالقواہ فانی ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بقا عطا کر دے اس کا اختیار ہے لیکن اپنی ذات میں فی نفس سے ہی ہر شے فانی ہے تیسری بات اللہ تعالی کی ذات بھی غیر محدود لام و مطلق ایبسلیوٹ اسی طرح اس کے جملہ صفات لا متناہی غیر محدود ایبسلیوٹ اس, اس کا علم لا متناہی غیر محدود اس کی قدرت لام و تنای غیر محدود جس کے لیے ہماری زبان کے اعتبار سے بس صرف ایک لفظ ہے جس کا سہارا انسان لیتا ہے اور اسی کو قرآن مجید نے بار بار جو ہے اللہ کی صفات کے ذمن میں دہرایا ہے ہوا بے کل علیم ہوا اعلی کل شعین قدیر اب لفظ کل کے سوا یہ ہماری زبان کے تنگ دامانی ہے اس لیے کہ زبان ظاہر بات ہے کہ مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے جو کچھ انسان دیکھتا رہا اس کے لیے وہ نام تجویز کرتا رہا الفاظ بناتا رہا تو ظاہر بات ہے کہ ان الفاظ کے اندر وہ محدودیت ہے کہ جو ہمارے مشاہدات میں یہ الفاظ مطلق حقائق کی تعبیر سے قاصر ہیں بس ایک لفظ ہے کل اگرچہ اس کل کا بھی ہم کو تصور نہیں کر سکتے ہمارے تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کل قدرت کس شے کا نام ہے اس لیے کہ جو خود جزوی شے ہے وہ کل کا تصور کر ہی نہیں سکتے اس اعتبار سے اللہ تعالی کی ذات اور صفات دونوں مطلق غیر محدود متناہی جبکہ جملہ مخلوقات پھر میں عرض کروں گا کسے باشد کوئی ہو ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوگا درجے کا فرق رہے گا لیکن نوعیت کا فرق نہیں ہوگا اسینشلی جملہ مخلوقات کی جو جملہ صفات ہے وہ محدود ہیں یہ تین ہیں ماں بہل امتیاز امور ان کو سامنے رکھا جائے تو صفات خداوندی اور انہی الفاظ کا اطلاق جب بطور صفت ہوتا ہے مخلوقات میں سے کسی پر تو ان کے ماں بہن جو فرق و امتیاز ہے اسے پیش نظر رکھا جائے اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا اور اس کے اندر چاہے انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو انسان شرک میں ملوث ہو جائے گا اب دیکھیے پانچ صفات اللہ تعالی کی بنیادی مانی گئی ہیں ویسے تو اللہ کے تمام اسماء بھی در حقیقت صفات ہی ہیں اللہ کے تمام اسماء جو ہے صفاتی اسماء ہیں ان کو جب نکرا کی شکل میں لائیں گے کامن ناؤن کی شکل میں تو اسے صفت کہیں گے علیم قدیر کی صفت ہے العلیم و الف لام لگ گیا معرف باللام ہو گیا اب یہ معرفہ ہے اب یہ اللہ کا نام بنا تو ہماری چونکہ کل معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم جس درجے میں بھی کسی اللہ تعالی کی ذات و صفات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالی کے اسماء کے حوالے ہی سے ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسماعی و صفات میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہیں ذات باری تعالیٰ تو ہمارے حواس تو خیر بہت ہی محدود شہ ہے ہمارے تخیل سے ہمارے تصور سے ہمارے وہم سے ہمارے خیال سے ما ورا سما ما سما سم ماں ورا جس کو کہ شیخ احمد سرحدی اپنے مکتوبات میں ورا الورا سما سم ورا الورا سما سم ورا, سم ورا الورا سے تعبیر کرتے کے اس کا تو کوئی تصور ممکن نہیں اب صفات میں نوٹ کیجئے کہ اگر جتنے نام ہے سو نام ہیں ننانوے نام ہے تو گویا کی اتنی اللہ کی صفات میں لیکن ان میں سے پانچ کو مانا گیا بنیادی اللہ تعالی کی صفت حیات نمبر دو صفت علم نمبر تین صفت قدرت نمبر چار صفت ارادہ اور نمبر پانچ صفت کلام بعض متقل وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں حالانکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ وجود تو در حقیقت و جوہر ہے جس پر کہ صفات بطور آراز مترتب ہوتی ہیں. میرا ایک وجود ہے اس پر ایک صفت ہے کہ جس کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ بار المتقل کے مابین ایک نظائی مسئلہ ہے کہ وجود کو بھی صفت مانا جائے یا نہ مانا جائے لیکن ہماری اس وقت کی گفتگو میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے وجود حیات علم اب آپ دیکھیے کہ علم ہی میں سما بسر یہ سب علم ہی کی شاخیں ہیں. دیکھنے سے علم حاصل ہوا سننے سے علم حاصل ہوا لطیف خبیر یہ تمام صفات جو ہے وہ صفت علم ہی کی در حقیقت تشریح و توضیح پر مشتمل ہے تو بقیہ تمام صفات انہی بنیادی صفات کے ہی در حقیقت انہی کی تشریح اور تفصیل اور توضی پر مشتمل ہیں اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک ارادہ رکھتے ہیں لیکن اگر یہ احساس نہ رہے کہ ہمارا ارادہ نہ ہونے کے درجے میں اس لیے کہ وہ تو تابع ہیں حالات سازگار ہو اس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں پری ریکویزٹس ہیں وہ مہیا ہو جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی بشیت میں شامل ہو جائے تب وہ ارادہ پورا ہوگا ومات شاون اللہ انشا اللہ تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ فال لما یور یا ما یشا یہ جو مشیت اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا مشیت بھی در حقیقت ارادے ہی کی تعبیر ہے اس کے بطلق ہونے کا قرآن مجید میں جو بیان آتا ہے کل اللہ مالکل ملک توتل ملک کا منتشا و تنزول ملک کا مم منتشا و تو عز و خیر ان کا پھر و یوز و مطلق جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے سزا دے تو یہ مشیت مطلق یہ کسی اور کی مشیت کے تابع نہیں ہے اس کا ارادہ مطلق اس کے ارادے کا پورا ہونا کسی اور کی اجازت یا سینکشن پر اس کا دار و مدار نہیں ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہاں ہمارا ارادہ اس لیے فرمایا گیا ولا تقول اللہ شاہ فائل انصالے کا قدم اللہ ان شاء اللہ ہر جز مت کہنا کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا میرا ارادہ ہے میری خواہش ہے میں نے یہ پروگرام بنا لیا ہے کل مجھے راول پنڈی جانا ہے اس کے لیے جو ضروری اسباب ہے وہ فراہم کر لیے ہیں گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے سب کچھ صحیح ہے اس کے باوجود ذہن میں رہنا چاہیے اس کے باوجود میں نہیں جا سکوں گا اگر اللہ کو مجبور نہیں ملا تقول اللہ نے کا غزل اللہ نشانی اسی طریقے سے علم اور قدرت ان دونوں کو جمع کر لیجئے اس لیے کہ یہ دو صفات وہ ہیں اللہ کی کہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ تکرار اور اعدے کے ساتھ پرانے مجید میں آئی اور وہ بھی اسی لفظ کل کے ساتھ ہوا بے کل نشین علیم اعلی کل جہاں بھی صفات باری تعلی کا ذکر ہوگا یہ دو صفات ضرور آئیں گی اب ان کے ضمن میں بھی ذرا نوٹ کیجئے ہمارے پاس بھی کچھ علم ہے بہت علم تھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا بہت علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر علم ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے لیکن یہ کہ کل علم محدود ہے متناہی ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے حادث ہے قدیم نہیں کل قدرت جس کے پاس بھی جو طاقت ہے جو اختیار ہے عطائی ہے اس کا ذاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں حادث ہے قدیم نہیں یہ تینوں صفا تینوں جو شرائط ہیں اگر ان کو بار بار اب تکرار کرنے میں وقت لگے گا جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اصل بات تو یہ کہ اصول معین ہو جائیں الجبرا کے فارمولے آپ کے گرفت میں آ جائیں اس کے بعد آپ حل کرتے جائیے اپلائی کیجیے اور مسئلہ حل کر لیجیے اب اس میں ذرا نوٹ کیجیے وہ دعا جس کی کہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح تلقین کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید سکھاتے تھے دعا استخارہ اس میں الفاظ آئے ہیں اللہ انی استخیروں کا بھی علم کا مستقبلوں کا بے قدرت کا وہ اصلوں کا منفذ نکل عظیم فائنہ کا تق دے رو ولا آخ دے رو بالمو اللہ میں تیری قدرت ہی سے قدرت کا طلبگار ہوں اور تیرے علم ہی سے خیر کا خاصتگار ہوں اس لیے کہ تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں تجھے کل علم حاصل ہے مجھے کوئی علم حاصل نہیں اب یہ در الفاظ پر غور کیجیے نفی قصیہ کی ہو رہی ہے مطلقاً علم کی لیکن در حقیقت یہاں مراد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے فرشتوں نے بھی کہا تھا سبھا لا علم لنا الا ما علمتنا بات ہے تو ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا آیت تل میں آیا ولا یوں نہ بے شعین من علم ہی اللہ بے علم کل کا کل اللہ کا علم ہی یہ اس کی ذاتی صفت ہے اس میں سے وہ جس کو چاہتا جتنا دے دیتا ہے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے مگر اتنا جتنا کہ وہ خود چاہے بلا یتون ابیشہ ان علم ہی اللہ بادشاہ یہ تو ملکیت ہے اس کی یہ تو میراث ہے اس کی اور اس میں سے وہ جس کو جتنا چاہتا دیتا حضرت یعقوب کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے بینزو علم لا الم <عَلَّمْنَاهُ> نہ وہ بہت صاحب علم تھا ہمارا وہ بندہ یعقوب اللہ نبی ولیہ السلات وسلام لیکن علم اتنا ہی تھا اسے جو کہ ہم نے اسے دیا لبا اللہ نہ ہو کوئی صاحب علم نہیں ہے کہ جو کلیم کر سکے کہ اس کو کوئی علم جو ہے خود بذات ہی حاصل ہے. اب اگر تقابل کریں گے تو گویا کہ یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں معدوم کے درجے میں وہ کیا علم ہوا جو صرف کسی کے دیے جانے پر ہی اس کا دار و مدار ہو جب چاہے وہ سلب بھی کر لے سورہ بن اسرائیل کی وایت جو ہے ذہن میں لائیے بلوشین نبی لذی الحی نا الف این ابھی اگر ہم چاہیں تو جو بھی ہم نے وہی آپ کی طرف کی اسے آپ سے سب کر لے لے جائیں سمج اللہ قالینا وہی نصیرہ یا وکیلا میں الفاظ بھول رہا ہوں پھر آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اپنا کہ جو واپس آپ کو وہ علم دلوا دے جب چاہیں ہم آپ کا یہ علم جو ہے علم وہی جو ہم نے آپ کو دیا ہے جب چاہیں سب کر لیں تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی صفت کے مقابلے میں وہ صفت آئے گی مخلوقات کی تو گویا کہ معدوم کے درجے میں ہے اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت نہ ہونے کے برابر ہے معدوم کے درجے میں ہے نظر آتی ہے کہ کچھ قدرتیں حقیقت میں کوئی قدرت نہیں ہے محسوس ہوتا ہے کہ علم ہے حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے اب اسی پر قیاس کی جو جی حیات ایک اللہ کی حیات ہے ایک ہماری حیات ہے ہماری حیات بہت سے ظوف ہیں اس کے ساتھ کے جو لاہک ہیں اس کا دار و مدار ہے زا پر ہوا پر پانی پر کوئی سلسلہ منقطع ہو جائے حیات کا سلسلہ منقطع ہو جائے پھر یہ حیات ہماری ذاتی نہیں ہے ہماری خانہ ذات میں اللہ کی عطا کرتا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے پھر اس کو نیند لاحق ہوتی ہے اس پر اونگ آ جاتی ہے ظوفداری ہوتا ہے یہ تمام کمزوریاں ہیں ہوائج ہیں اس کے ساتھ ایک حیات اللہ کی ہے جس کو کہ قرآن مجید نے آیق ال کرسی کے شروع میں جو لفظ الحی القیور وہ الحر اس کی حیات کامل اس کے ساتھ کوئی ذوف نہیں لا خود ہو ولا والا نوم اس پر نہ اونگ تاریح ہو سکتی ہے نہ نیند اس پر تاریخ ہو سکتی ہے کوئی ذوف نہیں جیسے کہ نفی کی گئی ہے بائبل میں کہیں سے کوئی لفظ تورات میں شامل کر دیا گیا بک آف میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین چھ دن میں منائے اور ساتویں دن آرام کیا اس کی نفی کی گئی سورہ کافل میں لب خلق ن سما بات آتے وڈ اف ومابین احما فی صت یامن ومام سنا لوگوں یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں ان کی تخلیق چھ دنوں میں کی لیکن ہمیں کوئی اس سے کوئی تکان لاحت نہیں ہو. یہ ہے حیات اب اللہ کی حیات کے مقابلے میں ہماری حیات کیا ہے سورج کے مقابلے میں یہ ایک دیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں حیات مستعار کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں ادب میں مستعمل ہے یہ تو مانگی ہوئی زندگی ہے عطا کردہ زندگی ہے اس نے دی ہے اور جب تک وہ چاہے گا یہ تارے حیات جو ہے برقرار رہے گا جب چاہے گا توڑ دے گا اسی طریقے سے وجود واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں جب لائیں گے وجود تو یہ کل ماں سوا کا وجود عدم کے درجے میں ہے عدم کے حکم میں جیسے کہ شیخ احمد سرحندی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ سنے باری تعالی است کہ معدوم را موجود بھی نمائند یہ تو اللہ تعالی کی صنعت ہے کاریگری ہے یہ اس کی خلاقی کا کمال ہے کہ جو شہ حقیقت معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے یہ ہے وہ بنیادی صفات جب ان کے اوپر آپ کو تینوں چیزیں تینوں فارمولے اپلائی کریں گے کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے ماسیو اللہ کی ذات بھی عطائی اور صفات بھی عطائی اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں ماسی اللہ جملہ مخلوقات کی ذات بھی اور صفات بھی سب کی سب حادث ہے اور بالکوا فانی ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرار عطا فرما دے اور بقا عطا فرما دے نمبر تین اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات نتلق ہے ایپسلیوٹ ہے غیر محدود ہے لام و تنای جبکہ جملہ مخلوقات کسے باشد ان کی تمام صفات متناہی ہیں محدود ہیں اب اس کے حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند بسال